کلیر ہے تو وہ عض کرنی تھی کہ یہ نائنٹ کی بات ہے نائنٹی سے نائنٹی سیون یہ بات ہے تقریباً سولہ ستارہ ستارہ تک تو جب ان شعور والوں نے پکڑا جا کے عاری عبد صاحب کو بتایا جس کے متقلم بنے بھائی جمین صاحب بھائی شکیر صاحب بھائی لطیف صاحب اور جا کے عائد صاحب کو بتایا کہ یہ شورہ نے چار مہینے کی محنت چار کے یہ ہیں بھائی مسیح زمان صاحب مولو ضالق صاحب اور ڈاکٹر سلیم صاحب اور موریہ عبدالرحمان صاحب یہ لوگ ہیں جو امریکہ اور حضور نسارہ کے لئے کام کر رہے ہیں ہم اس نتیج پہنچے ہیں تین فائلیں انہیں اٹھا کے آئی صاحب کو بتائیں جو انہوں نے ना. معلومات بھیجی تھی وایا انٹرنیٹ کے ذریعے سے رائونڈ سے کیونکہ ان کا ایکسس تھا وہاں رائونڈ کے اندر ٹیلی فون کے ذریعے اس وقت انٹرنیٹ کا کمپیوٹر لگا اس کے ذریعے سے تھے تو وہ انہوں نے آئی صاحب کو بتایا مفتی زینب عبدین صاحب حرامت الل اور اور اس کے بعد ملزم شید صاحب کو بتایا تو مفتی صاحب نے تو فرمایا کہ ان کو ایک دن کے لیے بھی نہیں رکھنا رہے گا اور ملزم شید صاحب نے بتایا فرمایا کہ بھائی نہیں ان کو بالکل نہیں رکھنا اس کو پھر حاجی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ لوگ ایسا کریں ان کو ایک ایک سال کے بار ملکوں میں بھیج دیں اور یہ جو چار پانچ آدمی ہیں جس میں ملزہ اللہ کے سلیم ہیں اور یہ جو جس میں یہ بھی تھے بھائی امین صاحب بھی تو ان کو چار پانچ سال کے ایک ایک سال کی بار بھیجیں اور جیسے آپ آزاد اپنے مک... اپنے کے سامنے آئی ہوگی انڈیا والوں کے اس وقت بات نہیں کروں گا کیونکہ میں تو اپنا ذمہ دار ہوں جو ہم نے اپنے سامنے سارا ہوتا ہوا دیکھا جو ہمارے سامنے پروف ہیں ثبوت ہیں پیپر میں بھی اور زبان کے گواہان بھی ہیں بڑوں میں سے تو اس پہ انہوں نے یہ کیا کہ مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں نے ترجمیر صاحب کو بتا دیا کہ یار مولوی صاحب یہ ہوا ہے اور یہ پکڑے گئے ہیں میں آپ کو منع کرتا تھا اس کمرے میں آپ جا کے نہ سوتے اس میں ایئر کنڈیشن وغیرہ تھا تو آپ جا کے سو جاتے ہیں ایک گھنٹہ میں ترجمیر صاحب کو سمجھاتا تھا میں مولوی یونس کہ آپ جو ہے مہربانی کر کے اس کمرے میں نہ سویا کریں یہ ان کے لیے کام کریں آپ بھی بدنام ہو جائیں گے جل نہیں نہیں نہیں, نہیں میری نہیں من پھر جب یہ پکڑے گئے تو پھر میں صاحب تاج میرا یہ پکڑے گئے ہیں اب شورا نے پکڑ لیا باقاعدہ تو اب مہربانی کر کے اپنے آپ کو انسلا کرتا لیں تو انہوں نے فوراً جا کے مسیح زبان جو ان کے ذمہ دار تھے جو پاکستان کے شورا میں تھے ان کو جا کے بتا بتایا تم پکڑے گئے اپنا سنبھالا کرو میں نے ملتا جمیر صاحب سے پوچھا کہ جمشید صاحب تو میں نے ملتا صاحب سے آپ نے مسیح زبان کو جا کے بتا دیے پنچا جی نہیں میں نے وہاں سے کیوں جا کے پیسہ جا کے کیا تھا ویسے مل کے نہیں بتایا میں ایسا پتہ نہیں آپ کو اتنا سیریس سوچ رہا آپ نے ان کو جا کے بتا دیا خیر مجھے شاہ صاحب کو پتہ لگا تو بہت غصے ہو گیا کل پہ دودھ پیتا بچہ ہے یہ بچہ ہے کیوں اس نے جا کے کالا کوئی بتا دیا کیوں خیر وہ تو بڑوں کی باتیں جو بھی تو پھر جو ہے وہ جا کے آئی صاحب کے پاؤں میں پڑ گئے جی ہم آپ کے ساتھی ہی ہیں چوبیس سال ساتھ کے ساتھی ہی ہیں ہم ہمیں نہ نکالیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں بہت کچھ لمبے چوڑے آئی صاحب بڑے نرم دن حاجی عبدالوا صاحب انہوں نے ان کو کہا کہ سب کو کہا کہ تم لوگ ان کے اوپر نگاہ رکھو اور ان کو نیچے لے کے سر علیہ وسلم بھی منافقین کو پاس رکھتے تو چلو اپنے پاس رکھو ان کو پار نہ بھیجو تو آپ وہ, وہ جو پکڑے گئے تھے لوگ وہ جو پکڑے اب اس کے ثبوت میں آپ یہ لوگ کیا کام کرتے تھے پکڑے ہیں ہاں یہ یہ کرتے تھے کہ جتنی دو کام کیے انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ پیسوں کے استعمال کر کے کچھ علماء کو مدرسے والوں کو ساتھ ملایا پیسوں پیسوں کا استعمال کر کے مدرسے والے علماء جو رائبنڈ کا مدرسہ ہے اس کے علماء کو ساتھ ملایا ہاں ایک دوسرا جو رائے گنس میں معلومات پوری دنیا سے خطوط آتے تھے وہ سارے بھیجے اور ساری ملکوں میں جو جماعتیں جاتی تھیں یہ سارے پروف آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ کو میں آہستہ آسہ کر میل کرتا جاؤں گا تو جو جماعتیں باہر ملکوں میں بھیجی تھیں بھیجتے تھے وہاں ان کو کہتے تھے سارے حالات لے کے آؤ پرفارمنس لے کے اور ایک آدمی کیسا ہے کہ ایک ایک اس کی ڈیٹیل لے کے اور وہ ساری ڈیٹیل بائی انٹرنیٹ کے ذریعے وہ جو امریکہ کی وہ جو یونیورسٹی ہے ادھر بھیج دیتے تھے تقریباً پچاس ہزار پیپر چھ سات سال کے اندر مطلب کیا اس کا مقصد یہ ہوا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ایسے ساتھی تھے جو حاجی صاحب کی جگہ پہ امیر بننا چاہتے تھے ٹھیک ہے جی کیونکہ صاحب کو ذمہ دار پاکستان کے بنایا تھا اس سے پہلے والد صاحب ذمہ دار تھے جب رحمت اللہ نے ان کو ہمارت سے ہٹا کے صاحب کو بنایا تو اس پہ اوپر وہ کل گئے کہ نہیں یہ ہمارا حق ہے اور ہمارے والد صاحب کو کیوں ہٹایا اور پھر یہ بھی کہنا شروع کیا وہ بات بیمار پڑ گئے جو موری فاروق صاحب جو مکے والے ہیں ان کو بھی کہا کہ بھائی میرے والد صاحب کے کاقر تو عبد الباب صاحب ہیں کیونکہ ان کو موجود رہتا امیر بنا دیا ہمارے والد صاحب کو ہٹا دیا اس دکھ کی وجہ سے وہ فوت ہو hmm. تو اس کے بعد وہ کیونکہ مدرسے کے ذمہ دار تھے اصل تو مولانا جمشید صاحب تھے اور مولانا رومان صاحب yeah. صاحب تھے لیکن اندر خانہ انہوں نے اپنے ان کی اس چاہت کو استعمال کرتے ہوئے ان کو آگے لے آئے کتنا کتنا کتنا پروجی کی یہاں سے شروع کی نا کیونکہ ان کی چاہت پہ امیر بنوں اور آئشہ آپ کو نیچے دکھاؤں ٹھیک ہے اور ہاں میں آپ سارے ان چیزوں کے محترم آپ کے پاس ثبوت آئیں گے آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے یہ نہیں ہے اور ان آپ کہیں گے تو پر سانسیں بھی ہو گیا مصیبت یہ کہ آئسا بس وقت قید ہے نہیں تو کوئی نظم ایسا بنایا جاتا کہ آپ کو ان تک اکسس مل جاتی کہ ہاں جی یہ باتیں جو بھی یہ بتا رہے ہیں یہ صحیح ہیں یا نہیں لیکن اس وقت پاکستان کی ساری شورا کہے گی کہ یہ باتیں صحیح ہیں جو میں آپ کے ساتھ گا رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ جب پکڑے گئے اور اس کے بعد انہی لوگوں نے اب کیسے ہوا یہ یہاں ایک سٹاپ, یہاں پہ میں ایک چیز کو روک رہا ہوں کہ یہ ہوا یہ لوگ پکڑے گئے اب جب یہ لوگ پکڑے گئے تو اس وقت آپ نے سنا ہوگا کہ عالمی شورا پاکستان کے اندر بنی ہیں جی تو اور جس میں کچھ انڈیا کے ساتھی ہیں کوئی پاکستان کے ہیں کوئی بنگلہ دیش کے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن جو حضرات ہمارے بڑے حضرات تھے مل سعید خان صاحب اور مفتی جاندین صاحب اور مولانا جتنے انڈیا کے بڑے حضرات تھے انہوں نے جب مولانا حضرت جی کے فوت ہونے کے بعد گیارہ آدمی کی شورہ بنائی تھی جس میں سے سارے فوت ہو گئے اور مول زبیر صاحب مولشاد صاحب اور عادی عبد صاحب یہ تین رہ گئے تو پھر محض صاحب بھی شورہ بنی, بنی تھی مولانا حاجی مولانا حسن رحمۃ اللہ فوت ہونے کے بعد تین دن یہ آزاد بیٹھے تھے کمرہ بند کر کے اس کے بعد طے کیا تھا کہ شورا سے کام چلے گا کوئی امیر نہیں ہوگا شورا سے کام چلے گا اور یہ گیارہ ساتھی گیارہ بارہ یہ ساتھی جو ہیں یہ یہ مقصد ہے پوری عالمی مقصد مزار ہوں گے پاکستان کے بھی تھے انڈیا کے بھی تھے اور بنگلہ دیش کے بھی یہ چیز طے ہو اس کے بعد سارے فوج تو ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے آخر میں دو رہ گئے ایک حاجی عبد الواف صاحب اور ایک مولو ساز صاحب ٹھیک ہے اب حاجی عبد الواف صاحب کو آپ بہت زیادہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بہت زیادہ آپ کو ثبوت مل جائیں گے کہ پچھلے دس سال سے آجی صاحب میں ہیں ان لوگوں کے جو لوگ پکڑے گئے تھے امریکن اور یہود نصارہ ٹھیک ہے جی اب اس کے جیسے آپ کہیں گے جتنے آپ ثبوت کہیں گے ہم انشاءاللہ شاء آپ تک پہنچا دیں گے جیسے کہیں گے جس آپ مطمئن ہو جائیں گے ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے بڑوں بڑوں سے مطلب چھوٹے نہیں پاکستان کی شورہ سے اور انگلینڈ پاکستان بڑے بڑوں سے آپ کو اسی نو فیصد پاکستانی کی تبدیلیوں سے پتہ چل جائے کہ ہاں اشراف قید ہے اور دو تین سال پہلے ان کو زہر بھی دیا گیا تھا جس کے لیے وہ ایک سال پہ تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے اسپتال میں رہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت پکڑے گئے تھے اچھا پاکستان کے جو بندے شورا میں ڈالے گئے ہیں وہ عالمی شورا جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس کو بھی اس میں ڈالیں یہ یہ جو ہے یہ شورا بنائیں یہ عالمی شورا بنائیں اس میں تین وہ آدمی ہیں جو اس وقت یہ جو نصارہ کے لیے کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے ایک مول ہیں مولیا جی اور مولیام بٹرا صاحب ہیں یہ جی جی سبابی کے ہیں جی ٹھیک ہے جی جی پاکستان یہ تین ساتھی پاکستان کے وہ ہیں جو پکڑے گئے تھے ان کے لیے کام کرتے ہوئے اب کیسے پاکستان اب جب یہ شورہ بنی ہے تو نہ اس میں عاجی عبداللہ صاحب بیٹھے نہ بیٹھے نہ پاکستان کی شورہ بیٹھی نہ نہ بنگلہ دیش کی ساری شورہ بیٹھی اور انہوں نے اٹھا کے خود ہی بنا دیے کہ یہ یہ آدمی ہیں یہ یہ آدمی عالمی شورہ میں لے آئے اور رائش صاحب تو کیوں کہہ دیں جی آپ سائن کر دیں یا ان کو اتنا پریشرائز کیا جی آپ اس کو دستخط کر دیں اور اس کے بعد ملتا صاحب کے پاس جب لے آئے تو ان نے بھائی کوئی مشرے میں بیٹھے ہی نہیں ہے تو یہ کیسے بنا دی کس نے بنا دی جس میں نہ صاحب بیٹھے ہیں نہ پاکستان کی شورہ بیٹھے ہیں نہ ملتا صاحب نہ بنگلہ دیش کی شوریہ بیٹھی ہیں تو یہ کیسے بن گئی یہ کیسے بن گیا یہ عالمی جماعت کیسے بن گئی جب پہلے جماعت آئی جب فوت ہوئے تھے تو اس وقت تو سارے بزرگ آ کے انڈیا میں بیٹھ گئے تھے اور تین دن مسلسل بیٹھے رہے تھے دس پندرہ اور یہاں یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا اور آ کے بنا دیش جی نے بتایا کہ سب سے پہلے میرا کرنا ان کے ساتھ ہی کسی کا ہو سب سے پہلے میں ان کو گھنٹا سمجھاتا رہا کہ خدا کے لیے ان کے ساتھ نہ بیٹھیں آپ نہ بیٹھیں ان کے کمرے میں نہ بیٹھیں. نہیں میری مانی نہیں ہماری مانی پھر جب پکڑے گئے تو میں نے بتایا کہ مولوی صاحب یہ شورہ والوں نے پکڑا اب اللہ کے لیے ان کو آپ ان کے ساتھ نہ جوڑے نہ ان کے ساتھ بیٹھیں. لیکن کیا ہوا کہ انہوں جا, نے جا آپ کو بتایا مسیح زمان کو جا کے بتا دیا جو ان کا مین سر غزہ تھا کہ تمہارے اوپر ایسے پکڑے گئے اپنے آپ کو سنبھالو بچاؤ کہ وہ مشرق اندر مسیح زمان مستقل کیا کہتا رہتا تھا حاجی صاحب آپ اپنا کو بدل بنائے اپنا کو بدل بنائے عمروز طار جمیل کو اپنا بدل بنائے اور حاج صاحب اس کو نہیں مانتے اچھا. اس لئے اس لائن آمد. جو انہوں نے حاجی صاحب انہوں نے ملتا جمیل صاحب کو قریب کیا ٹھیک ہے جی اور ملتا جمیل صاحب آمد. کو استعمال کیا حالانکہ میں ملتا جمین صاحب کو جب ان لوگوں نے نکالا تھا تو میں نے مکے کے اندر دو تین گھنٹے لگا کے ان کو محنت کر کے میں لے کے آیا تھا رائے بنڈ کے اندر اور مکیم بنوایا تھا اور پھر مشرق میں بٹھوایا تھا تو پھر ان لوگوں نے ان کو نکالی تو مسئلہ ہے کہ ملتا جمین صاحب استعمال ہو گئے ہیں اب یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ان کے کام کر یہ استعمال ہو گئے ہیں اور میں نے جب کہا کہ اب رائے گنڈ آ تو وہ جو کہتے ہیں کہ افسر میں آ تو جاؤں اگر یہ مجھے مار مار کے نکال دیں گے تو میں کیا کروں گا وہاں جو کہ پھر انہی لوگوں نے جو طالب علموں کو خریدا اور جو علماء کو رائے خریدا اور جو یہ آدمی یہ شورہ میں ڈالے انہوں نے کم از کم ستر اسی پاکستان کے شورا والے مقیمین اور حساتین ٹیلے والوں کو رائے سے پچھلے بارہ تیرہ سال سے مار مار کے نکال دیا ہے یہ سارے پیپر آپ کے پاس آئیں گے تو پھر آپ جب میں اس لیے موٹا موٹا اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر جو ہے مقصد ہے آپ کے زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا موٹا موٹا بتاؤں گا تفصیل آخر سارے پیپروں میں آتی جائے گی ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد یہ ہوا ایک تو یہ مسئلہ دوسرا آپ نے سنا تھا کہ پاکستان کے پچانوے فیصد رائو کے پڑے ہوئے علما نے تقریباً پانچ لاکھ یعنی یہ پانچ ہزار علما ہیں جو رائن کی شاخوں کے استاد ہے یا رائے کے پڑے ہوئے ہیں, پانچ ہزار اولا نے تقریباً تین چار لاکھ آدمیوں سے تین خراب روپیہ لے لیا مزاربت کے نام پہ آپ نے سنی تو ہوگی یہ چیز روز اخباروں चार میں चार آ رہا تھا ٹی وی میں آ رہا تھا آپ نے یہ تو سنی ہوگی نا نہیں ہمارے یہ خبر نہیں ہوگی میں آپ کو پیپر بھیجتا ہوں اخباروں کی اخباریں اور کتنے اس میں سے جیلوں میں پڑے ہیں وہ سارے پچانوے فیصد لوگ استعمال ہوئے ہیں میرے خیال میں میرے بیلنس ختم ہو رہا ہے میں آپ کو رنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے معاف کرے میں آپ کو تکلیف دے ہوں لیکن میرے نزدیک اللہ خیر ہے بہت شکریہ السلام علیکم